اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا معنی علی ما عطایت و لا معطی علی ما منعت و لا ینفعوذ الجد من کل جد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی ربی یسر و لا تو بالخیر آمین یارب العالمین میں نے آپ کے سامنے ایک مسنون دعا پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے یہ تجویز فرمائی ہے ہر نماز کے بعد آپ کو مساجد میں عام طور پہ جو اذکار مسنونہ لکھے ہوئے ملتے ہیں ان میں یہ دعا جو ہے وہ لازمی شامل ہوتی ہے بہت خوبصورت دعا ہے اس دعا میں ہمارے کل کے پڑھے جانے والے دونوں ٹاپکس جو ہیں ان کا ذکر ہے ایک ٹاپک ہے اللہ کے حوالے سے کہ اللہ کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں اے اللہ کل ہم نے حروف ندا پڑھنے شروع کیے تھے اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عربی زبان میں ندا کے لیے بکثرت استعمال ہونے والا حرف جو ہے وہ ہے یا یا حرف ندا ہے اور جس کو آپ ندا دیتے ہیں اس کو منادا کہتے ہیں اور پھر حرف ندا یا اور منادا کے مختلف کمبینیشن ہم نے پڑھے تھے جن میں پہلا کمبینیشن یہ تھا کہ حرف ندا کے بعد منادا تنوین والا اسم ہو چاہے علم ہو چاہے علم نہ ہو چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو تنوین والا اسم ہو تو حرف ندا کے بعد اس منادا کی تنوین کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اسے مرفو والی علامت کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے جیسے یا ولدو یا بنتو کلیئر اس کے بعد دوسرا کمبینیشن ہم نے دیکھا تھا کہ حرف ندا یا کے بعد الف لام والا اگر مذکر آ جائے تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایو کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اس کی بہت سی ایگزامپل آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گی جس کی سب سے موٹی ایگزامپل آپ کو یاد ہے کہ یا ایو الزینا آ تو اللہ ال شروع میں لگا ہوا ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ایوحا آپ کو بیچ میں مل جاتا ہے یا اور منادا کے درمیان پھر یا ایوہل انسان یا ایوہن الناس یا ایوہن نبی وغیرہ وغیرہ بہت ساری ایگزامپلس پرانے مجید میں موجود ہیں حرف ندا یا کا تیسا کمبینیشن ہم نے دیکھا تھا منادا کے ساتھ جب منادا الفلام والا مونس ہو اس وقت حرف ندا اور منادا کے درمیان میں ائ کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اس کی ایک ایگزامپل قرآن سے آپ نے یاد رکھنی ہے بڑی خوبصورت آیات ہے قرآن مجید کی یا اتنفسل المطمئنہ ایک ایگزامپل یہی مشہور ہے اور یہی آپ کو یاد ہونی چاہیے آخری کمبینیشن ہم نے شروع کیا تھا وہ تھا یا کے بعد مضافہ جائے حرف ندا کے بعد منادا جو ہے وہ مضاف ہو ظاہر بات ہے مضاف نے اکیلے تو آنا نہیں ہے حسن مضاف جب بھی آئے گا ساتھ مضاف علیہ کو لے کے آئے گا نا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خالی مضاف آ گیا ہو اور مضاف لہ صاحب چھٹی پر ہو ایسا نہیں ہوگا مضاف جب بھی ہوگا ساتھ مضاف لہ ضرور ہوگا تو اس لیے ہم نے کمبینیشن کا نام رکھا تھا حرف ندا پلس مزاف اور رول یہ پڑا تھا کہ جب بھی حرف ندا کے ساتھ مضاف استعمال ہوتا ہے تو مضاف کو آپ منصوب پڑھتے ہیں اور اپنی کلاس کے دو سٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم نے ایگزامپل کی تھیں جن کے نام عبداللہ اور عبد الرحمٰن یہ دونوں مرکب اضافی کنسٹرکشنز ہیں اور جب ان کے ساتھ ہم یا استعمال کریں گے تو کہیں گے یا ابد اللہ اور یا ابدر رحمانی ٹھیک سوال کیا تھا کل ثاقب نے کہ ہم یا اللہ بھی تو بولتے ہیں تو یا اللہ اس طرح بولا جاتا ہے تو اللہ اسم پر بھی الفلام داخل ہے لیکن ہم حرف ندا اور منادا کے درمیان ایوہ استعمال نہیں کرتے عرب جو ہے آج کا عرب وہ یا اللہ بولتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ سے پہلے عرب اللہ کو پکارنے کے لیے اللہ ہما استعمال کیا کرتا تھا تو جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں پہلا لفظ یہ اللہ ہما تو اللہ ہما از اکول ٹو یا اللہ پہلی بات نوٹ کر لیجئے یہ اللہ جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا اس کا مطلب کیا ہے یا اللہ فرق یہ ہے کہ آج کا رب یا اللہ کہتا ہے اور اس وقت کا رب اللہ کہا کرتا تھا لہٰذا آپ کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی مسنون دعائیں ملیں گی ان سب میں آپ کو اللہ ہی ملے گا یہاں تک کہ ابو جہل کی بھی اگر آپ کو دعائیں ملیں جو وہ اللہ کو پکارتا تھا تو اللہ کہہ کر ہی پکارتا تھا پران مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب ہونا جو ہے وہ متعارف کرایا ہے کہ میں تم سب کا رب ہوں میں تم سب کا مالک ہوں اس لیے آپ کو قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں نا وہ ساری ربانہ کی صورت میں ملیں گی یا ربی کی صورت میں ملیں گی اللہ ایک آدھی جگہ پہ یہ آتا ہے تو ایک فرق یہ آپ نوٹ کر لیں یعنی اگر آپ اسے کھولنا چاہیں کہ اللہمہ کیا ہے تو گرامر والے اسے بھی کھولا ہے کہ اللہ پلس می مشدد ہے یعنی اللہ از اکول ٹو اللہ پلس میم مشدد تو یعنی اس وقت میم مشدد جو ہے یہ بھی حرف ندا کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا لیکن یہ آخر میں استعمال ہوتا تھا اور یا جو ہے یہ شروع میں استعمال ہوتا ہے تو بس آپ کو اتنی لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ اس از اکول ٹو یا اللہ اوکے جی تو ایک تو سوال آپ کا جو پیدا ہوا تھا اس کا جواب میں نے دے دیا اور تھوڑی سی بات دعا پہ بھی کر لیں کہ اللہ کے رسول وسلم نے جو دعا تجویز فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اے اللہ لا مانیہ لا ہم نے کل پڑھا تھا نفی جنس ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کو عربی عبارت میں کوئی لا نظر آئے اور لا کے بعد اسم ہو نکرا ہو تنوین بھی نہ ہو اور منصوب ہو تو وہ لا جو ہے لا نفی ہوتا ہے مانے کے معنی ہوتے ہیں منع کرنے والا روکنے والا ٹھیک ہے مانے کے معنی کیا ہے منع کرنے والا روکنے والا اسی طرح لا موتی موتی کہتے ہیں عطا کرنے والا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت تعلیم اس امت کو دی ہے کہ تم اللہ سے اس طرح مخاطب ہو کہ اللہ لا میا کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں لما آتی جسے تو دینے کا فیصلہ کرتے جس کے لیے تو فیصلہ کر دے کہ میں نے دینا ایسے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کو لائنفی جنس کے ساتھ ذکر کیا ہے لا آیا لما تیتا اور ساتھ ولا موتیا اور کوئی دینے والا ہی نہیں ہے کوئی دے ہی نہیں سکتا لما مناتا اسے جس کے لیے تو روکنے کا فیصلہ کرتے ہیں ان دو جملوں پر ذرا غور کیجئے گا کہ دیکھیں اللہ کے رسوس نے اس سمت کی تعلیم اس انداز میں فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بنے اور ہر نماز کے بعد ہم اس بات کو دوہرا کر پکا کریں ہمارا یقین اللہ پر مضبوط ہو کہ اللہ اگر مجھے دینے کا فیصلہ کر دیا ہے نا تو جتنی مرضی رکاوٹیں مجھے نظر آ رہی ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتی میرا مجھے ملکی رہے گا اور اگر ت نے مجھے نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو جتنے مرضی حالات میرے فیور میں ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے مل کے رہے گا مجھے کبھی بھی نہیں مل سکتا اللہ کرشن نے اس طرح کا ایمان جو ہے وہ اس امت کا بنانے کی کوشش کی ہے ہم نماز کے بعد اور سب کچھ پڑھ لیتے ہیں اگر نہیں پڑھتے تو شاید یہ ذکر نہیں کرتے تو اس دعا کو اپنے جو اذکار ہیں نماز کے بعد والے ان میں شامل کریں بڑی خوبصورت دعا ہے یہ مل جاتی ہے آپ کو ہر مسجد میں لکھی ہوئی آپ کو مل جائے گی ویسے بھی اب تو گوگل آپ لکھیں ایک لفظ اور پوری دعا آپ کے سامنے آجے جائے گی ترجمے کے ساتھ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوشش کریں اپنے آپ کو نبی کریم سرسلم کے ساتھ جتنا زیادہ جوڑ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق تو اس دعا کے حوالے سے اللہ حرف ندا والی بات بھی آ اور لائن جینس والی بات بھی آ اب میں نے وہ جو چوتھا کمبینیشن تھا حرف ندا اور منادا کا اس پہ مزید تھوڑی سی بات کرنی ہے اور پھر اپنے نئے ٹاپک کی طرف چلنا ہے چوتھا کمبینیشن ہم نے دیکھا تھا کہ حرف ندا یا کے بعد اگر منادا مضاف ہو تو مضاف کو کیا پڑھتے ہیں منصوب پڑھتے ہیں جس کی اگزامپل یا عبد اللہی یا عبد کی صورت میں ہے قرآن مجید میں آپ کو بہت ساری ایگزامپل ملیں گی مثلا مثلاً مجید میں آپ کو ملے گا کہ یا یاختہ ہارون اے ہارون کی بہن حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کے اپنی قوم کے سامنے آئی ہیں تو ان کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ یا اختہ ہارون اے ہارون کی بہن ما کا نبو کمرا سوین و ماں کانا تم کی بغیا نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بد کردار عورت تھی تو یہ بچہ کہاں سے لے کے ہے تو اختہ ہارون مرکب اضافی ہے اور کریں ذرا پرو اخت بہن منسوب ٹھیک ہے اور ہارون مجرور ہارون مجرور کیسے ہے خیر منصرف خیر منصف کیوں ہے بھلائی ہے چھ نبیوں کے علاوہ باقی تمام نبیوں کے نام خیر مصرف ہے تو یا اختہ ہارون اے ہارون کی بہن اوکے جی اسی طرح ایک بہت ہی موٹی اور اہم کنسٹرکشن آپ کو بار بار ملے گی قرآن بار بار وہ ہے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیلا اب یہ بنی اسرائیلا جو ہے یہ بھی مرکب اضافی ہے کیسے مرکب اضافی ہے اگر آپ نے اسے مرکب اضافی پروف کر دیا تو آپ کا مرکب اضافی پکا ان اللہ تعالیٰ جی میں نے کہا کہ بنی اس میں مضاف ہے اور اسرائیلہ مضافلہ ہے اسرائیل مزافلہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے مضافلہ مجرور ہوتا ہے نا تو یہ مجرور ہے مجرور کیوں ہے یہ غیر منصرف ہے اچھا یہ غیر منصرف کی کون سی کیٹیگری ہے اسرائیل ایکچولی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا حضرت یعقوب کا لقب جو تھا وہ اسرائیل تھا اسرائیل کے معنی عبرانی زبان میں وہی وہ ہوتے ہیں جو عربی میں عبداللہ اللہ کے معنی ہے اوکے تو یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور بنی کو ذرا آپ کھولنے کی کوشش کریں آپ کے نزدیک بنی کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ مزاح مزاف لہ ہے تو یا کے بعد مضاف منصوب ہوتا ہے تو گویا بنی جو ہے یہ منصوب ہے منصوب ہے اور منصوب ہے تو اس کا مرفوع آپ کو آنا چاہیے اور پھر ذرا مزید غور کر کے بتائیں بنی بنی بنی یاد بنی بنی بنی بنی بنی بنی میں بولتا رہوں گا جب تک آپ کا جواب صحیح نہیں آئے گا ہاں جی دیکھیں ایکچولی یہ جو بنی ہے نا یہ بنیا تھا یہ تھا بنینا کون سی آواز ہے اینا اینا کس کی آواز ہوتی ہے جمع سالم مذکر جمع سالم مذکر کی آواز اینا ہوتی ہے نا اور کون سی ہوتی ہے منصوب اور مجرور ہوتی ہے نا تو منصوب تھا تو اس کا مرفو کیا ہوگا بنونا مرفو بنونا بنونا جمع ہے جمع سالم مذکر ہے ابن کی ابن کے مانا بیٹا اور ابن کی جمع ایک تو ابنا آتی ہے ایک آتی ہے بنونا بنونا بنونا مرفو ہے تو اس کی منصوب کیا ہوگی بنینا جب بنینا جمع سال مذکر مضاف ہوگا تو نون ڈراپ نہیں ہوگا تو بنی رہ گیا بنی رہ گیا مذاف منصوب پکا اسرائیلہ مزافل ہے تو یا بنی اسرائیلا اے یاقوب کے بیٹوں اے یاقوب کے بیٹو جسے ہم کہہ دیتے ہیں اے بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اوکے جی تو یا بنی اسرائیل قرآن مجید میں ہے یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو اے آدم کی اولاد اوکے جی تو مرکب اضافی میں فیل ہو گئے آپ لوگ مشکل, مشکل نہیں تھا صرف یاد رکھنے والی باتیں یہ ہی ہوتی ہیں کہ مرکب اضافی میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مزاف جب بھی کوئی اسم بنتا ہے نا تو اگر وہ تنوین والا اسم ہے تو اس کی تنوین نہیں آتی اوکے تو یہاں ظاہر بات ہے تنوین تو آئی نہیں رہی اس کا مطلب تنوین والی کیٹیگری ہے ہی نہیں تنوین والی کیٹاگر صرف تین ہیں واحد ہے جمع مکسر ہے اور جمع سال مونس ہے ان میں سے کوئی لفظ نہیں ہے باقی ایک کیٹیگری بچتی ہے مسنا کی اور ایک جمع سال مذکر کی مسنا اور جمع سال مذکر جب مذاف ہو کے آتا ہے تو اس کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ نون ڈراپ ہوا ہوا تھا اس کا بنیا سے بنی تھا اوکے جی لیں جی بس میں آپ اس ٹاپک کو کلوز کرنے لگا ایک اور کنسٹرکشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں مجھے بتائیے یہ مرکب اضافی ہے یا نہیں ہے رب مرکب اضافی ہے نا ابھی سب کا جواب نہیں آیا مجھے سب کو یقین نہیں ہے اس کے مرکب اضافی ہونے پہ مرکب اضافی کی آسان پہچان کیا ہے اس میں اس کے ساتھ وہ زمیر آجے پکا مرکب اضافی ہے یہ تو ہنڈریڈ پرسینٹ رول ہے رب اسم نہیں ہے اسم کے ساتھ ضمیر آ گئی تو پکا مرکب اضافی ربو نا کیا مطلب ہوگا ہمارا <سؤال> رب ربو نا ہمارا <سؤال> رب اب اس کے شروع میں میں لگا رہا ہوں یا حرف ندا چوتھا کمبینیشن یا کے بعد اگر مضاف آ جائے تو مضاف منصوب پڑتے ہیں نا تو کیا بن جائے گا یہ <سؤال> یا ربنا کیا ترجمہ بنا اے ہمارے رب یا رب بنا کے کیا مانا ہے اے ہمارے رب اچھا کیا تک سمجھ آ گئی اب مجھے بتائیے آپ نے بار بار اپنے رب کو پکارنا ہے بار بار آپ نے اپنے رب کو پکارنا ہے مجھے میرے ایک اسٹوڈنٹ بتا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ میں سعودیا رہتا تھا تو ہمارے ہمسائے میں جو فیملی تھی نا عرب تھی ان کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ ٹھیک تو وہ جو بندہ تھا نا گھر کا وہ عبداللہ کو نا جب بھی بلاتا تھا نا تو کہتا تھا عبداللہ اللہ عبداللہ اللہ سمجھ آ رہی ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ نام اس کا عبداللہ ہے ابد اللہ کیوں کہتا ہے ٹھیک تو جب میں نے یہ ٹاپک پڑھایا نا تو وہ ان کی خوشی جو وہ دیکھنے کے لائق تھی انہوں نے کہا مجھے آج سمجھ آئی کہ وہ ابد کیوں کہتا تھا یا ابد یا عبد اللہ اے عبد اللہ یہ مطلب ہے نا اب عبد کو بار بار بلا رہے اس نے تو وہ یا ہر دفعہ نہیں کہے گا یا کو جے گا وہ کہے گا ابد اللہ عبد اللہ منسوب پڑ رہا ہے ابد تو اس کا مطلب بلا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے اپنے رب کو بار بار بلانا ہے تو ہم یا بول دیں گے ہم کہیں گے ربانہ ظلم نا انفسنا ربانہ آتی نا فردیا ہسنا ٹھیک ہے تو آپ کو ساری دعائیں جو ہیں قرآن کی ربا والی اس میں یہ کانسیپٹ ملے گا قرآن مجید میں آپ کو دعاؤں میں جہاں بھی ربنا ملے تو وہاں مطلب ہے یا ربا نا یا وہاں سے ہڈن ہے ٹھیک کیوں ہڈن ہے اس لیے کہ بار بار آپ اسے پکار رہے ہیں اوکے جی تو یہ ربنا والا کنسپٹ میں نے آپ کا کلیئر کر دیا آگے چلیں اچھا اب مجھے بتائیے کہ ربی یہ بھی مرکب اضافی ہے کہ نہیں ہے ربی مرکب اضافی ہے نا پکا کیا مطلب ہے میرا رب میرا رب اچھا اب میرا رب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ رب کے نیچے جو زیر ہے نا وہ تو یا متکل کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ہے ورنہ تو یہ پیش کے ساتھ تھا میرا رب فالو کر رہے ہیں نا اچھا جب اس سے پہلے یا لگ جائے گا تو رب جو ہے وہ منصوب ہو جائے گا لیکن یا کی ڈیمانڈ تو وہی وہ ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہونا چاہیے اور اس اس کی بات مانتے ہوئے زیر ہو جائے گا تو ربی کے معنی میرا رب اور یا ربی کے معنی اے میرے رب اوکے اچھا اب اس پہ بھی ہم اگر وہی فارمولا اپلائی کریں یا کو کریں امٹ تو پیچھے کیا بچا ربی تو ربی کے माना دعا میں کیا ہوں گے اے میرے رب मजीद مزید ने نے اس کو چونکہ بہت استعمال کرنا تھا کیونکہ واحد کے سیکھے میں انسان تنہائی میں زیادہ पुकारता کو پکارتا ہے تو میرا ربی کہتا ہے نا وہ تو ایسی صورت میں جو اینڈ میں थी آ رہی تھی نا اس کو بھی نکال دیا رب نے اس کو جب نکالا تو کیا بچا ربی تو ربی جہاں بھی آپ کو دعا میں ملے تو کیا مطلب ہے اس کا یا ربی یعنی اے میرے رب آپ کو یاد ہے میں نے پہلے دن جب آپ کو دعا کروائی تھی ربی یسر ولا تو اسر مل خیر تو میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا ربی کا ترجمہ لکھیں اے میرے رب اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس ایک لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں تین الفاظ میں اے میرے رب رب آپ کو صرف نظر آ رہا ہے نہ آپ کو اے نظر آ رہا ہے نہ میرے نظر آ رہا ہے تو آج آپ کو پتا چل گیا کہ اے کہاں ہے اور میرا کہاں ہے تو آج یہ ربی والا بھی کور ہو گیا تو آپ قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ملیں گی نا ربی والی ربرم انتخیر ربی رب جالنی ومن ذریتی ٹھیک تو ساری دعائیں یہ ربی والی جو ہے نا یہ ساری یا ربی ہی مراد سے یعنی اے میرے رب تو الحمدللہ جی حرف ندا والا ٹاپک الحمدللہ ہمارا مکمل ہوگا